السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ الحمد للّہ وقفہ وسلات وسلم علام اللہ اما بعد فاعوذ آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عز اور جب اخذنا ہم نے لیا می کا تم سے پختہ وعدہ ورفانہ اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر اتورا پہاڑ کو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خجوب تم پکڑو ما جو آتی ہم نے دیا تمہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ وسمو اور سنو یہ پیچھے واقعہ تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکی ہوں کہ اللہ رب العزت نے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ خود ماں آتعینہ اب جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے جو کتاب دی ہے اس پر عمل کرو اس پر ایمان لے کے آؤ تو وہ سجدے میں گر گئے لیکن جب پہاڑ پیچھے ہٹ گیا پھر انہوں نے کیا کیا قالو تو انہوں نے کہا سمیانہ ہم نے سنا و آسعینہ اور ہم نے نافرمانے کی سن بھی لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اشربو اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں اللہ بچھڑے کی محبت بے ان کے کفر کی وجہ سے جو انہوں نے میری تو رات کا انکار کیا تو رات کے احکامات کو نہ مانا اسی گناہ کی بدولت ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی کل <Kul>, ایمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے بیسماں بری ہے وہ چیز یا مرکم کے حکم کرتا ہے تمہیں بھی اس چیز کا ایمانکم کم تمہارا ایمان ان کن تم ممنین اگر تم مومن ہو تمہارا ایمان جو ہے بہت بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو لیکن نافرمانیاں بھی کرتے ہو کیا یہ حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے کل امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انکانت اگر ہے لکم تمہارے لیے ادارالآخرہ غر آخرت کا ادار غر الآخرہ آخرت کا عند اللہ اللہ کے پاس خالصتا خالص طور پہ من دون الناس لوگوں کے علاوہ فت منا الموت تو تم تمنا کرو موت کی انکن تم اگر تم ہو ان سچے یہود یہ بات کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ہمارے لیے گھر تیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمنا کرو موت کی اور اس گھر میں چلے جاؤ لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہر کس نے ہی وہ تمنا کریں گے آبادن کبھی بھی کیوں بیما اس وجہ سے جو بیجا آگے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وہ جانتے ہیں انہوں نے کس طرح کے گناہ کیے ہیں کس طرح کے کام کیے ہیں اس لیے وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے واللہ اور اللہ علیم ان خوب جاننے والا ہے ابھی ظالم ظالموں کو وہ الاتا جی تن <تَجِدنَّهُم> تمنا کرنا تو دور کی بات ہے آپ ان کو پائیں گے احرس عناسی تمام لوگوں میں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر من الدینہ اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا مشرق بھی اتنی اتنی دیر دنیا میں رہنے کے خواہش مند نہیں جتنی دیر یہ یہودی رہنے کے خواہش مند ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یودو چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کہ لو یو کاش وہ عمر دیا جائے الف تین ہزار سال اگرچہ ان کو ہزار سال عمر مل جائے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ان میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ کاش اسے عمر دی جائے الفسانہ ہزار سال وہ ماں ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ کیا لمبی عمر ان بے مظہذ ہی بچانے والی ان کو مین العذابی عذاب سے ایو عمر یہ کہ وہ عمر دیے جائیں ان کو جتنی بھی عمر دی جائے جو ان کو عذاب ملنا ہے ان کے کالے اعمال کی وجہ سے وہ مل کے رہے گا واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے بیمہ اس کو جو یا وہ عمل کرتے ہیں صد اللہ العظیم